انفسكم واهليكم لا رقود هن مع سوء السجار عليها ما لا لا يَسُنُّ اللَّهُ مَا أَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق الله مولانا الذي ہر قسم کینا تاریخ تمجید تقدید عثمان کل ملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے ایماندار ن ہر خطرے تو آگاہ فرما دیتا ہے اور ہر نقصان دہ چیز تو متنبک کر دیتا ہے کہ دیکھنا کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جی نال جہدوں تکلیف پہنچے جی وجہ تے آزاد مسلط ہو جائے تو تصے میرے نام فرمانا اندر شمار ہو جاؤ سانو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی اللہ کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سان نقصان کو بچا لیں سانوں اپنے عذاب کو محفوظ فرما دینی سڈا سبق اس بنیاد کے بارے اندر چل رہا جی دی دی ہے جہد اسلام کی دین کی عمارت استوار ہوتی یعنی عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بنیاد کی درستی تیرہ سال مکے اندر لگا دیتے کیونکہ اگر بنیاد درست ہو جائے تو عمارت صحیح بن ہے بنیاد صحیح نہ ہوئے ہومارت کبھی بھی درست نہیں بن سکتی چند وہ چیزاں جہاں ایمان لیا ضروری ہے مسلمان بننے واسطے مومن بننے واسطے ان باتوں کا ذکر اختصار نل ہو چکا ہے اللہ کے ایمان اور اللہ کے رسولوں کے ایمان اللہ کے ایمان تو مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ نو سمجھا جائے ساری موجودات کا مالک انہوں منیا جائے اور ساری مخلوقات کا رازق انہوں تسلیم کیا جائے پھر وہجے ہوئے پیغمبر اور رسول علیہ مسلم انہوں نے جو صحیح حیثیت ہے انہوں تسلیم کیا جائے انگریہ کے بارے اندر لوگوں کے مختلف قسم دے عقیدے سن انہوں نے اپنی سوچ سی لیکن اللہ وحتبو لاشریق نے واضح طور سے پیغمبر اور رسولوں دے بارے اندر سانو تعلیم دیتی ہے کہ او سارے میرے بھیجے ہوئے سن میں انہوں بختن فوکتن کیتا ہے وہ سارے ہی آدم علیہ السلام دی کی اولاد جو سن یعنی انسان اور بشر سن ان سارے دال تو ضرورت موجود سن کسے بھی انسان نل ہو سکتی ہیں ان کی حیثیت یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی دی جائے اور اللہ نے خود اپنے پیغمبر اور رسولوں گنا محفوظ رکھے یعنی وہ معصوم انل خطاف اللہ نے ان اپنی نافرمانی تو بچائی رکھی یہ بات ہو چکی نے اج اصا ایمان کی ایک تیسری شاخ جو ہے وہ بارے اندر کچھ سننا اور سنانا ہے اللہ کے ملائکہ اور فرشتیا بھی انہوں کی صحیح حیثیت اندر تسلیم کرنا ایمان کا حصہ اور جسم ہے ملائکہ ایک اور فرشتے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے تین بڑی بڑی مخلوقہ نے جنہ جو ایک انسان ہے دوسری جن ہے اور تیسری فرشتے ہیں اللہ دیا بے شمار مخلوقات نے لیکن ان آپس اندر کچھ تعلق اللہ نے قائم کر دیتا ہے قرآن مجید اندر حدیث پاک اندر بار بار ان ذکر ملتا ہے جن اور انسان تھے جنت کے بھی ساتھی نے اور جہنم کے بھی ساتھی تھے اللہ نے جننے پیغمبر بھی بھیجے علیہ مسلام جنا اور انسان کی طرف ہی آئے ان مخلوقات پیغمبر بن کے آئے نیک جن نیک انسانہ دے نال جنت اندر ہون اور اللہ دے نافرمان جن اللہ دا نافرمان انسانوں کے نال جہنم اور دو اندر جان گے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ دی کی جلو نوانو کہ جنہ اللہ نے کچھ معاملات سڈے اور جنہ کے وابستہ کیتے ہیں یہاں دیا کچھ ڈیوٹیاں لگائی کچھ کام یہ سپرد کیتے ہیں انسانوں اللہ نے مٹی تو بنایا جہاں اللہ نے اگ تو پیدا کیتا اور فرشتیا اللہ نے روشنی اور چمک جدا عربی اندر نام نور ہے وہ تو ہے ایک نور اللہ کا ذاتی نور ہے وہ تو نہ کسی دا حصہ ہے نہ دا کوئی حصہ ہے وہ ذات نل مخصوص ہے یہ نور اللہ دی مخلوق نور ہے جہدے چرشتوں اللہ نے پیدا کیا ملا ملائکہ اور فرشتہ بارے اندر عجیب و غریب قسم کے خیالات مشہور کر دیتے پرانے مجید اندر اللہ فرماندے نے کہ بعض بد بخت نے فرشتیاں خدا دیا دیا قرار ملتا ہے کہ اللہ, دیا دیا اللہ فرمانے نے کہ ایسے لوگ شرم اور حیا نہیں آدی کہ خدا نے اپنے جیسا اور اپنے برابر بھی نہیں سمجھیا لہول بنا تو والا کو اپنے واسطے بیٹے پسند کر ہیں اور خدا کی توہین کردی ہوا کیا ہے کہ فرشتے خدا دیاں بیٹیاں نہ اس کو اپنے برابر بھی نہیں خدا کو سمجھیا یہ بات سرے تو ہی غلط ہے نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے ولم تپل رہو سواہبا نہ اللہ کی کوئی بیوی اور کوئی جوڑا ہے وہ ہر اعتبار پر وقت اولا شریف کوئی وہ ساتھی کوئی وہ سر کوئی وہ شریق کسی بھی لحاظ موجود نہیں ماس نے کہا کہ فرشتے اللہ کے مددگار ہیں نوز بلا اللہ کی مدد کر دے یہ بات بھی بالکل غلط ہے فرشتے اللہ کے مددگار نہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار ہے انتو ایک بھی ایسا نہیں جنہا قدیم اللہ کرتا مہا مرون اللہ نے فرمایا کہ انجو کوئی بھی ایسا نہیں جن نے کدی میرے حکم دیلاف ورزی کی قدیم میری نا پرواہ نہیں کی ہو میں جو حکم دے دینا وہ فوراً بچا دیا چار ملائکہ اور چار فرشتے جہے بڑے ہی اللہ کے مقرب ہیں انہوں مستقل ڈیوٹیاں اللہ نے لگا دی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت یہ چار مقرر فرشتے برگزیدہ فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی کہ جن نے نبی اور جن نے رسول بھیجے بھی اللہ کا پیغام اور اللہ کی طرف آ لے کے انہوں نے پاس آ گئے اور کمی خوشبختی بختی سے خوش نصیبی ہے جبریل امین کی علیہ السلام کہ ایک لاکھ چوبی ہزار کے قریب امدیا کی سہبت یہاں نسیب ہوئی اللہ نے سارے امبیا کو اللہ کا پیغام لے کے یہ چنانچہ قرآن مجید کے نزول کا ذکر کردیا ہوئے اللہ فرماندے نے جن کہ محمد خود بنا دلہ والے یہ آپ ہی جوڑ لسے کہانیاں لوز قرآن سنتے بعد چہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے پرانے لوگ نے کسی کہانیاں نے کوئی نو گل سنایا کھا نہ کھانے اور کہیں کہ اے آپ پہ ہی بیٹھا جوڑتا رہتا ہے لوگوں سنا دینا اللہ پرمانے لالی اے آپ جوڑی ہوئی کتاب نہیں اے سارے جہان دے رب کی پیچی ہوئی کتاب نے کون لے کے آیا نازالا بے روح الامین امانت دار فرشتہ لے کے آیا جہ آپ تو پہلے ندیوں سے جہانا دے ربر کیتی ہوئی کتاب نازالا بے روح امی روح الامین اے میرے آداب کو ڈرا دیو کہ میرے اللہ کا عذاب بڑا سخت سزا بڑی شدید ہے اور کس زبان اندر اتری صاحب بڑی واضح اور کھول کھول کے بیان کر دینے والی عربی زبان اندر یہ کتاب اتری حضرت جبریل علیہ السلام ذات اللہ نے ایک کم مقرر کیا یہ ڈیوٹی لگائی کہ تصا میرے انبیاء تک میرا پیغام پہنچانا ہے چنانچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کروا دے رہے سن جبریل علیہ السلام جس دن نہیں آتے سن آپ اداسی محسوس کر دے کہ کرتے کہبریل نہیں آیا علیہ السلام اللہ کا کوئی پیغام نہیں اب پہنچیا حضرت میکائیل علیہ السلام دوسرے مقرر فرشتے جڑے نے اللہ نے انہوں نے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ساری مخلوق اندر رزق کی تقسیم کی نگرانی کر دزک اللہ دقسیمن پہنچانا اللہ کے حکم کے مطابق اے علیہ السلام کی دی ڈیوٹی لگی ہوئی یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ غصہ مت وہ بے نیاز ہے غنی یون العالمین ہے سارے جہان تو مستگنی ہے کوئی ان مننے یا نا مننے کوئی وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہی خدائی وہ حکومت اندر وہی سلطنت اندر کسے قسم کا فرق نہیں آ وہ محتاج نہیں ایک نظام قائم کیتا ہے اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق کسی کو پوچھا نہیں کسی کو مشورہ نہیں لیا کہ یہ کام کس طرح کیتا جائے انہیں جس طرح چاہیے کہ ایک نظام قائم کر دیا السلام کی یہ ڈیوٹی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام دی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے ایک آلہ انہوں نے دے دے جا نام ہے سور اسرافیل ایک آلہ ہے اندر فون ماری جائے تے بڑی عجیب آواز نکلتی او او او مارنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروانے میں راج دی رات میں دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ دے عرش دے تھلے اللہ کے محلہ کے تھرے اس طرح کن لگا کے وہ آلہ اپنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے نے کہ جس ویلے حکم ملے میں پھوک مار کروڑ ہرس گزر چکے نے اور اجے پتا نہیں یہ مدت کنی لمبی ہے ایک دفعہ انہوں نے قیامت پہلے وہ مارنی جہد ساری روز زمین تے ہر جاندار چیز ختم ہو جائے گی دل پھٹ جان گے موت واقع ہو اور دوسری مرتبہ قیامت دن چوک مارن گے ہر جاندار جتھے جتھے او موت واقع ہوئی ہے ڈیوٹی دی دی یہ لگائی ہوئی ہے مگر طرح کان لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں کہ میری حکم ملے فوراً مار ماردیا وہ آلہ پکڑ دیا کوئی دیر نہ لگ جائے ایما بتا اور حضرت اسرائیل ان دی ڈیوٹی اے لگائی ہوئی ہے کہ تسا روح قبض کرنی ہے تصا جان کٹنی ہے حکم اللہ کا ہی ہوتا ہے موت اللہ بھی بھیجی ہوئی آئی بھی لیکن اللہ نے ایک نظام قائم کر دیتا ہے کہ حضرت علیہ السلام دضرت اور وہ روح قبض کرنے باقی فرشتے جڑے نے اللہ نے انہوں ڈیوٹیاں دی بھی اس طرح لگائی ہوئی ہیں اور بات بڑی آسان سہن ہے سمجھی جا سکتی ہے دو دو فرشتے سے ہر وقت سارے کندیاں سے بچا دیتے ہر انسان دے کندے تے ہر وقت دو فرشتے موجود ہیں ایک دائیں کندے تے دوسرا بائیں کندے تے جو کچھ بھی ابھی زبان تو بولنے ہاں جو کچھ کرنے ہیں یہ دکھتے چلے جا رہے ہیں قرآن مجید تے الفاظ اندر انہا نام ہے کراماں کاتبین بڑے دیانت دار منشی بڑے امانت دار کاتب نہ کسے دا خامخا لحاج کر دینے تے نہ کسے دے نے جو کچھ کوئی بولتا ہے جو کچھ کوئی کر دائے تے لکھنے دائیں کندے تے بیٹھن والا اچھیاں باتاں نیکی دے کم جڑے نے او لکھتا ہے کندے بیٹھ والا بری باتیں اور برے کام جڑے انسان کر دے ہے وہ او لکھ اور اے ہی ساتھی زندگی دی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے ایک روز نمچا بن رہا ہے ایک ڈائری لکھی جا رہی ہے کسی یقین آوے یا نہ آوے زندگی کے ہر للحے کا ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں قیامت دی دن پوری کتاب کی شکل اندر ہر انسان دے سامنے یہ رکھ دیتا جائے گا اور اللہ فرمان کے اپنی زندگی کی کتاب پڑھ رہا ہے اپنی ڈائری اور روز پڑھ کفا پڑھ کپا کا حصیبا آج یہ روشنی اندر ہی تیرا حساب ہونا ہے اچھی یہ پڑھ رہے مطالعہ کر لے گا دنیا تے بھی اس طریقے کار ہے نا خدا نہ خاص کا کسی شخص کا مقدمہ چل رہا ہوخواست دینا ہے کہ مجھے مثل مائنا کرن دی اجازت دیتی جائے مقدمے کا جیڑا ریکارڈ ہے وہ مجھے کاپی دیتی جائے تاکہ میں مائنا کر لوا اللہ نے بھی فرمانا ایک راہ کتاب اپنی یہ ڈائری اور روز نام تھا پڑھ یہ مطابق تیرا حساب ہونا ہے پڑھ پڑھ کے وہٹ او پلٹ کے دیکھ دیکھ کے پھر انسان بڑے افسوس نل کرے گا ماں لکھا گل کتاب لا یو آ ولا کبھی الا احصا بھائی کمال ہے اے ڈائری بڑی عجیب و غریب ہے اے کتاب اور اے اس نام چا لا یوگا دے ولا کبھی ہی, سب کچھ اندر درست. لکھ رہے, کتاب زندگی تیار ہو رہی واہ جاد ماں لو ہا بے را اج کوئی عمل کوئی کم کوئی بات کی ہوئی سامنے نظر نہیں آ گئی قیامت دن سب کچھ نظر آ رہا ہو رہا. آدمی خود بھی اور دوسرے لوگ بھی پہچانتے ہونگے کہ اے نیکی ہے اور اے برائی ہے الگ الگ وجود گا نیکیاں اور برائیاں اگر کوئی وجود ہی نہ ہو سے پھر ہویامت دن جہاں نیکیاں اور برائیاں تولیاں جاری نے وہ تصور ختم ہو جائے گا نیکیاں دا الگ برائیاں دا الگ اور اللہ نے جہاں ترازو قائم کرنا عدل اور انصاف دا الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ <الْقِيَاوَا> اُدھے دو پلڑے ہونگے ایک پلڑے اندر نیکیاں رکھیاں جان گیا دوسرے برائیاں رکھی جانگا نیکیاں والا پلڑا پاری نکل آیا اللہ فرما نے وہ بڑی مزیدار دار زندگی مل جائے گی زندگی ملے خوشی خوشی خوشی جنت اندر ایک دوسرے کے اللہ کے بندے جنتی ہوئے ملنگ الحمد للہ اللہ دیا تعریفاں رب کی ہم جن دور کر دیتے جنیا کی نیو نہ مہیا صحت اچھی ہوباس ملتا ہو آرام و راحت نصیب راہت ایک غم پھر بھی ایسا ہے کہ اگر وہ بارے اندر سوچ لو تو نیم نعمت جہیا نے وہ ہیرچ نظر آ رہی اور او غم ہے موت دا غم کہ مر جانا موت آ جان جنت اندر اللہ نے یہ غم بھی دور کر دے گا موت بھی نہیں بلکہ ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی جنت اندر پہنچ جان گے جہنوی جہنم اندر تے سب نو متوجہ کر کے آواز دیتی جائے گی کہ ذرا سب دیکھو گورنر اللہ نے ملائکہ فرشتے سیا رنگ دے ایک جانور نو لے نیا گے جنتی بھی دیکھ رہے گے جہنمی بھی دیکھ رہے ہون گے اس جانور نو لیا کے لٹا کے جس طرح اتنی جانور ذمہ کرے وہاں کریں وہ تڑپ تڑپ کے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے پھر اللہ فرمانگ جنتی جاندھ یہ اے جہنمیوں تو پتا ہے یہ سی سارے کہنگ گے اللہ عالم اللہ معلوم ہے سنو کوئی پتہ نہیں کہ یہ اللہ فرمان جہی دنیا جنتی ہو اے ہو تو کدی مرنا نہیں ہمیشہ اذہ اندر, اندر ہی مبتلا رہنا جنتی ایک دوسرے نو مبارک مبارکباد دیں گے الحمد للہ اس رب دیاں تعریفا اس اللہ کی ہمدو سنا جنہیں سارے غم دور کر سان دوں بسا دون کدی نکلنا نہیں جتوں کسی نے کھڑنا نہیں میں ارد کر رہا تھا اللہ نے فرشتہ دیا ڈیوٹیاں ملائکہ دے اللہ دے ہے اللہ بیٹیاں کہے کہ نوز باللہ من شرک کیتا لوگا نے اللہ کی دات اندر ہے اللہ دے مددگار کہہ کہ کے کیتا لوگ نے اللہ کے اپار وہ تو ہے جو چاہ جدو چاہتے کر کے دکھا ہے کوئی فرشتہ وہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہر انسان دو دو فرشتے اور انہوں صبح و شام ڈیوٹیاں بدلتی وہ تھک نہیں جاندے اللہ کا نظام ہے صبح دی نماز جس وقت مسلمان پڑھ ہے تو دو فرشتے وہ آ کے بیٹھ جاندے جانے پہلے جڑے آئے ہوئے سن کو اللہ کی اندر واپس چلے جانے. مذہب تو پہلے اور مجید اندر فرمایا ہے، اے ایمان کا والے ہو, اپنے اللہ کر زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو اللہ کا زیادہ تو زیادہ ذکر کریا کرو سب خاص طور زیادہ دی اللہ نے خود فرمائے کئی وجوہات ہیں کہ انہ دو وقت آندر خاص طور اللہ نے اپنے ذکر کیوں تاکید کی تھی؟ اپنی تصویر کا کیوں حکم دتا جو ایک وجہ یہ بھی ہے جس ویل صبح فرشتے ڈیوٹی بدلتے ہیں رات کے آئے ہوئے اللہ دی بار کا ہالات تو واپس ہیں پھر بھی اللہ پوچھتے نے جان والے ہیں یا ملائکتی کیف عبادی اے میرے پرشتے اے ملا میرے بندیاں بندیا کس حال اندر چڑھ کے آئے اللہ پوچھنے جس خوش نصیب نے صبح اٹھیا ہے آ پڑھیے اٹھ کے دعا آ پڑھیے رات کو واڈا کر کے ستا سی اللہ دے کا اموت و تو اے اللہ تیرا نام لے کے ہی میں موت جیسی ایک حالت نو اختیار کرن نید اور موت مل اللہم اے میرے اللہ بے اسنے کا تیرا نام لے کے اموتو. میں کرا کر الحمدللہ للہ اللذی، ساری تاریف اس اللہ واسطے ہے ساری ہم اللہ نو لا ہے جن جیسی ایک حالت چو مینو پھر زندہ اٹھا لیا یعنی نیند تو مینو اٹھا لیا ہند شور جی یہ حالت میری موت ہی بن جان میں اٹھتا نہ اللہ وَإلائحن نشوت وَإلائحن نشوت اے ہے کہ میں میرا ایمان پھر بھی عوضے جانا ہوں. ہی پہنچنا صبح اٹھتا ہے واپ کردی یہ دعا پڑھتا ہے اپنے نق ن تین دفعہ صاف کر دے آ جا سہی تاری ہاتھ نصاف کرتا ہے پھر اللہ نماز پڑھتا ہے فرشتے جس ویل ڈیوٹی بدل کے میرے بندیاں نو کس حال اندر چھڑ کے آئے کہ وہ فرشتے آتے اللہ جدو رات گئے سا ادو بھی تیرا ہی نام لے رہا سی صبح آئے ذکر کر رہا فرمایا صبح شام خاص طور سے اپنے رب کی تصویر بیان کریا کرو گواہ مل گئی کہ گیس آکر آئے آدھو بھی تیرا ہی ذکر اگر معاملہ یہ عکس ہوئے تو صرف رشتے کی کہیں جھوٹ سے انہیں بولنا نہیں رشوت انہوں نے دیتی نہیں جا سکتی سفارش وہ کسی کی من دے نہیں درد ڈرد کسی کو نہیں یہ برعکس معاملہ ہوگا کہ وہ کہہ دیں اللہ جب شام نو گئے سا ادو بھی بڑکا ہی مار دیا سی کہ ہوں آئے ہاں وہ مردار ستا پیا اٹھا ہی نہیں رات نو دو تین فلما دیکھیا نے انہیں سے ہوں تو ستا مریا پہ اجے تک نہیں اٹھی ہر روز گواہی اللہ لے رہے ہیں فرشتے گواہ بن رہے ہیں اور فرشتہ کی گواہی دی بڑی اہمیت ہے رسول مقبول صلی اللہ نے فرمایا کہ جس ویسے کوئی شخص پہ جنازہ ذکر کرتے جاؤ نال پر چل رہے نے وہ گواہ بنتے قیامت دے دن اللہ کی بارگاہ اندر گواہی دے دین گے کہ اللہ جس ویلے دنیا تو آیا کہ یہ میت اور چار پائی لو لے جا رہے سب سے یہ نیکی بیان کر رہے تے جے او دی کتے غلطی اور گنا کا پتا ہے تے فرمایا کرتا آن ذکر نہ کرا جی کتے فرشتے او دے گواہ نہ بچتا بڑی اہمیت ہے دی گواہی فرشتے اللہ دی نوری مخلوق ہے اللہ نے انہوں نے دی زمے دیا لگائی ہوئی ہن. نہ وہ اللہ دیا بیٹیاں نے من او اللہ نہ وہ اللہ کے مددگار نے کہ خدا کا ہاتھ بچا دی کما اندر نہیں وہ اللہ کے پرمبردار لا یا اللہ نے خود دائی دیتی کہ میں جو انہوں نے حکم دے دیتا ہے وہ ایک بال کے برابر بھی وہرمانی نہیں کرو جو میں حکم دے ہے اس ویلے وہ کر لگے اللہ نے فرشتے جن تعداد اندر پیدا کیتے نے جدوں پیدا کیتے ساڈے تو پہلے سے پیدا شدہ نے جنہ تو پہلے دے پیدا شدہ, نے دے پیدا شدہ نے اللہ نے جدوں یہاں پیدا کیتا ہے جی تعداد اندر پیدا کیتا ہے وہ اج بھی انہی ہی تعداد اندر موجود ہے نہ انہیں اندر کسی کی موت واقع ہوئی ہے نہ اندر پیدائش کا کوئی سلسلہ جاری ہے اللہ نے جن بنا ہی موجود وہ جد چاہے گا اجتماعی موت دے دے گا ختم ہو جانے ایک وقت آئے گا کہ کوئی فرشتہ بھی باقی نہیں رہے گا قرآن شاہد اور گواہ ہے اللہ فرمانے کا اس کائنات بھی ہر چیز پنا ہو جائے گی اگر پکا ہے ربے سل چلان ہے دے تو سوائے کوئی شہر بھی باقی رہن والی نے یہ ایمان دا حصہ اور یوز ہے اس سارا باتاں کہ فرشتے اللہ دی مخلوق نے اندر موت یا پیدائش دا سلسلہ جاری نہیں جن نے پیدا کیتے ہیں انہ انجود نے اللہ جدو چاہتے تو انہوں نے موت دے ان کی تعداد کنی بھی اللہ ہی بہتر جانتے پوری روز زمین کے پہلے سے انسان گنو جنسان نے انہوں دبنے سے انہوں کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے اور پھر ایک واقعہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتیاں دی تعداد کے بارے اندر کچھ تصور ملتا ہے کہ کن زیادہ تعداد ہے آپ فرما دیتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم کہ میرا دی رات میں آسمان دی سیر کر رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے نال نال نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک جگہ سے ابھی دیکھا کہ فرشتے طواف کر رہے ہیں جس طرح بیت اللہ کا طواف کیتا جا ہے فرشتے طواف کرتے نظر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں پوچھا ماں ہاں گا یا جبریل جبریل ایک ہی معاملہ ہے یہ فرشتے جیسے تباف کر رہے ہیں ایک ہی سلسلہ ہے جبریل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسانوں واسطے بیت اللہ نو طواف کی جگہ بنایا ہے پوری روئے زمین بیت اللہ تو سوا کوئی ایسا مقام اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تباف کیا جا سکتا بڑے ہی بد بخت اور بد نصیب ہیں قبر <coughs> قربانی تو پہلو کسی ہو جانور نبران کے چکر دلا اللہ نے بیت اللہ تو سوا کسی جگہ کا تباف جائز نہیں رکھا ہتا کہ مسجد نبوی کا سواف بھی کرنا ہونا ہے نے دسیا کہ جس طرح واسطے اللہ نے بیت اللہ مقرر اللہ نے واسطے آسمان کے اپنا ایک گھر بنوایا ہے وہ دا نام بیت اللہ ہے جہاں زمین سے ہے مکے اندر ہے کہ تے آسمانا گھر بنوایا ہے. دا نام ہے بیت الما یہ اللہ نے فرشتیاں نے تباف کرنے واسطے مقرر کیتا کیا فرشتے آتے ہیں تواف کرتے ہیں ایک بات یہ دسی دوسری بات اے دسی حضرت جبری علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی نے ستر ستر ہزار فرشتیاں دیاں ٹکڑیاں بنا دیتی ہیں ٹولیاں بنا دیتی ہیں جماعت بنا دیتی ہیں ایک جماعت ستر ہزار فرشتیاں فرشتیا آئی گھر کا دباف کر کے واپس اپنی ڈیوٹی چلی جان دی ہے باری دوسری جماعت آ جاتی ہے وہ تباف کر کے واپس چلی جان دی ہے تیسری آ جاتی ہے تیسری بات اس سلسلے اندر دسی جبریل امین نے علیہ السلام اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جدو تو ایک گھر بنایا ہے فرشتوں کا کر کے واپس جا ایک کر لیا, ایک قیامت تک وہ باری دوبارہ نہیں آنی یہ ہوں اندازہ کر لو کہ اللہ کے فرشتیاں دی کنی تعداد ہے اللہ دے ملائکہ کنے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے کندیاں تاری نہ آئی ہونے کی فرشتے مک گئے ہون بندے بد گئے ہون تے میرا کچھ بھی نہیں لکھیا جا رہا زبان تو اگر نہ کہیے لیکن سا عمل دستا ہے کہ سانو یہاں چیزوں سے یقین نہیں کہ اللہ کچھ لکھوا رہا ہے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جے یہ یقین ہوئے تو اسی اے کچھ کریے جو کرتے دیکھنے روز کروڑوں روپیے کمیشن لئیے حرام جمع کریے جہنم کی اگ جمع کرتے جائیے اپنے واسطے یقین ہی نہیں اللہ نے فرمان تے اور اللہ کے نے فرمان کہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے جی یقین سی انہوں نے اپنی زندگی بڑی احتیاط نل گزاری اللہ نے پرانے مجید اندر فرمایا ہے کہ تاری زبان چ لفظ بھی نکلتا ہے ساڈا منشی تیار بیٹھا ہوتا ہے اسی ویل لکھنا جنہوں یقین سی نا یہاں باتوں سے انہوں نے اپنی زندگی بڑی محتاط طریقے گزاری ہے کہ زبان چ لفظ کھیا ہے کہ اچھا کھیا ہے خیر خائی کا کدیا ہے بہتری اور نیکی کا کٹیا بس نقاموشی کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھی من ساما نجات جن نے خاموشی کی عادت اپنا لی گیا بے شمار گنا بچ گیا اور حضرت معاذ بن جبل والا واقعہ ذہن اندر رکھنا چاہیے رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل بڑے مشہور صحابی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عرض کی تھی رسول عمل وظیفہ ایسا, ایسا کم دسو کہ جن میں اپنا معمول بنا لا مینو جنت اندر پہنچا دے دلنی اللہ عمل خل نل یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل دسو اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا میں اپنا لوا میں, میں جنت اندر لے جاوے اے سوال سن کے جائے درخواست سن کے معاذ بن جبل دی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کا سال معاذ بہت بڑی گل پوچھی بہت بڑا سوال واقی یہ بڑا سوال ہور کی ہو سکتا ہے یہ بڑی گل ہو, ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا عمل دسو جہاں میرا جنت اندر لے جا اج دے دور دا کوئی مسلمان ہوں دا وہ شاید یہ پوچھتا کہ کوئی ایسا عمل دسو جہی نال میں گورنر من بن جاؤں گورنری سیٹ خالی ہے میں گورنر بن جاؤں کوئی ایسا وسیفہ دسو کئی پیر ابرے کہ اے پڑھیا کر اے کرسبی پیران کی دسی دی ہوئی ہے نا؟ دیکھا کہ کس طرح قوم تسبی سے لگ پئی سر لنگا دوائی من دی لاش کا کہ آ سسبی پیران نے دسی ہے نا اللہ کے اللہ دے رسول کے فراہمی یقین نہیں نہ آ سکتا فرمایا ان کا عظیم بہت بڑی بات پوچھی لیکن دل نہیں توڑیا فرمایا ہاری اللہ جدی مدد کرے او دلی سوکھا بھی بڑا ہے کام آسان بھی بڑا ہے لوہ نخہ سنو کی دسیا اپنی انگوٹھے چار اپنے انگوٹھے نال اس طرح اپنی, اپنی زبان مبارک نکڑ دیا فرمایا muhaad. Muhaad, تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی زبان سے پالا لگا دے یہ بند کر لابو پا لو کنٹرول کر لے جنت اندر پہنچا قدرت محاف بن جبل یہ بات سن کے رضی اللہ عنہ سوچتے ہر انسان دی اکو جی ہوں انگریزی کا ایک مقولہ ہے ہیومنچر از آلویز دیم ویدر ایسٹ اور ویسٹ کہ مشرق ہوگی یا مغرب انسانوں دی سوچ اکو جی ہوں حضرت معاذ بن جبل یہ زبان سے قابو پا رہے ہیں جنت میں پہنچاواں اللہ, اللہ, اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنی زبان نال جہاں گلا کر بھی پکڑے جانے اسی بھی یہی سمجھو ہوا نا کہ زبان کی کہڑی گل یہ جو مرضی بک لئیے جو مرضی کہہ لیے یہ بھی اے اس قسم دے سوال اللہ نے کروائے تاکہ رہنمائی دا سامان بنتا چلا جائے آسانیاں پیدا ہوتی چلیں جان وہ لمو آ کدو نہ یا رسول اللہ ابھی اپنی زبان نال جو کچھ بولنے تے دے دے بھی پکڑ بھی گی اے دے یہ بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَلْ يَقُبُ إِلَّا حَسَائِدُ ایسے جنہوں جہنم اندر منہ چہرے بل الٹا لٹایا گیا گے چہرہ جہنم کی اگ پہ رکھا گیا ہوا نو اگے پیچھے اس طرح کسی دیا جائے گا جس طرح چلی بون نا اولا پھرا, پھرا آ کے اگے پیچھے کر کر کے کہ کوئی دانا کچا نہ رہ جائے بےشمار لوگوں جہنم اندر چہرے اگے پیچھے کسی کیا جا رہا ہواس کا گنا یہ ہوگا یہ سینا نے زبان سے کاب نہیں پایا ہوگا یہ واہی تباہی نکلتی رہی یہ بکتی رہی مَا مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ <عَتید> اللہ تیار بیٹھے وہ کون انوٹ کر لیں دے نے. جے تے او اچھی بات ہے اچھا کلمہ ہے تے او دی خوش قسمتی بولن والے دی. تے جے بری بات ہے کسی دی بدخای دی بات ہے تے وہ دی بختی اور بدمسی پہلی جماعت تو لے کے اسی پڑھ دے آئے ہاں بچیاں کو پڑھا دے آئے ہاں پہلے تولو پھر بولو لیکن اج تک یہ غور کیا ہی نہیں کہ یہ محوم کی پہلے تولو پھر بولو یہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بولن لگے ہو جو خیال دل اندر آ رہا ہے زبان تک پہنچن والا ہے او دا وزن کر لو کہ اے میرے نیکیاں نے پلڑے اندر جا کے رکھا جائے گا یا میرے گناہوں کے پلڑے اندر رکھا جائے گا وہا وزن کر لو پھر بولو زبان سے نکلیاں ہوئی بات تولیاں جانیا نے وزن کیا جانا یہ ہدی سنگر اس طرح فرمایا رسول اللہ کہ ایک شخص ایسا پیش ہوگا قیامت دن اللہ کی بار گاہ جس ویلے وہ آوان تلن لگے تے فرشتے لیا لیا کے گنا وہاں ٹھیروں دے ٹے پلڑے اندر رکھتے جان گے اخیر لفافہ بتاقا کا لف دے ایک لفافہ لیا کے نیکیاں والے پلڑے رکھ دیں گے جس ویلے وہ گناہ رکھے جا رہے ہوں گے تے وہ خود بھی دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا گا باقی دیکھ والے بھی یہی سوچ رہے ہو گے کہ یہ گیا جی اے گنا نے این بیاں نے نافرمانیاں نے اے یہ کچھ نہیں بننا فرمایا وہ او بتاقا اور وہ او لفافہ لیا کے جس ویسے نیکیا والے پلڑے اندر رکھا جائے گا کہ وزن کیتا جائے گا گناواں والا پلڑا اتنے اٹھ جائے گا نیکیاں والا وہ پلڑا بھاری ہو جائے ایک لفافہ ایک چھوٹا جہا رکا بتا موجود ہر بھی اندر بتاقا کارڈ بٹا شخصیہ شناختی کارڈ لوگ حیران ہو, جانگے, خود حیران ہو جائے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل اس بٹاقے کو دیکھا جائے گا کھول کے پڑھا جائے گا تو لکھا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگ اس میں آزم لبتے پھر نہیں کہ اس میں آزم دسو جی ہر ہاں وہ کلمہ اس میں آزم ہے جہی اندر لبے اللہ آ جائے اللہ کو واؤ ہوا ہو سکتا یہ ایسا شخص ہوے گا کہ جنہوں مرن تو پہلے کلمہ نصیب ہو گیا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن عمل کا موقع نہیں ملے عمل کا وقت نہیں آیا موقع نہیں ملتا زندگی نے وفا نہیں کی کلمہ پڑھیا اور چلان ہو گیا موت آ گئی یہ حدیث سن کے سانوں دلیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ مرن تو پہلے کلما پڑھ لو تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو ہر اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ مرن تو پہلے کلما نسیب ہونا کہ نہیں ہونا لوگ تو ایک دوسرے کو دعا دینے نے اندر آ تینوں مرن لگیا نصیب کوئی خوش قسمت ہی ہے نا جنوب کلمہ نصیب ہوتا ہے مرن تو پہلے تے بھی بہت بڑی دلیری ہے اور غلط قسم کی دلیری ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے مسلمان اپنے آپ کہ نماز کا وقت آ نماز نہیں پڑھ دے آغام سن کے پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کی اعلان ہویا ہے رمضان آدھا ہے تو روزے نہیں رکھ دے اللہ نے مار دیتا ہے زکات دا خیال نہیں کدی آیا توفیق ہے حج دا کدی شوق ہی نہیں دل اندر پیدا ہوا کہ میں حج کرا ایسے کلمے کا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا یہ تو اللہ کا مزاق اڑا رہا ہے کہ میں تینوں دیتا دیا میں کلمہ بھی پڑھیا ہوا ہے تو تیرے آ بھی نہیں لگتے تیرا کوئی کم بھی نہیں کرتا تیرا کہنا نہیں اللہ د ملائکہ اور فرشتے یہ ڈیوٹیاں دنیا اندر ہی نہیں آخرت اندر بھی یہ ڈیوٹیاں نے قیامت والے دن میدان محشر اندر جس ویسے ساری مخلوق جمع ہو جائے گی تو ارد گرد فرشتے کتار بنا کے کھڑے ہو جان گے گیر لیں گے اللہ نافرمان دیکھ دیکھ کے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے تو پھر اپنی زبان تو کہیں گے یقول الانسان انسان اذن یو المفر ہوں تو من نس واسے رستہ بھی کوئی نہیں مل سکتا روک رخ ہے ادھر ہی فرشتے کھڑے ہیں جدھر رخ کرتا ادھر ہی اللہ دیا فوجیں کھڑی گھیرا ہوا جہن کے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے ہوئے أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُودُهَا النَّاسُ عَلَيْهَا غِلَازٌ شِدَادٌ اللہ, اللہ <عطار> قرآن مجید انگری اللہ نے فرمایا کہ ایسی جہنم تے انی فرشتے مقرر کیے نے انی داروگے جہنم دے الی ہاس آتا ابو جہاں خدیس نے جس ویلے اے آیت سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے اے قرآن بیان کیتا ہے اے آیت بیان کیتی ہے کی جہنم دینی دار نے تے اپنے نو بلا کے کہنے لگا ایک نو میں پکڑ لوا گا تے تی تیسر سارے مل کے باقی نو نابو نہیں کر سکتے نو جو ہے ایک تے میں چڑھتا اسی تکبر دا نتیجہ یہ نکلیا کہ میدان بدل اندر چھوٹے چھوٹے دو بچیاں نے گرایا ہوا ہے اور سینے تے بیٹھ کے گردن کٹ رہے فرشتوں کا فرش. لیکن او کفر دی بھی مثال نہیں ملتی جس ویلے گردن کٹی جا رہی تھی تہ رہی تھی ذرا تھلیوں کر کے کٹنا دیکھنے والا کوئی دیکھ کے کبھی تو صحیح نہ کہ کسے سردار کی گردن کسے سردار کی گردن تھلیوں کر کے ذرا کٹنا اللہ نے جہنم کے بھی فرشتے داروگے بنا کے مقرر کیتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنہ دی طبیعت دی درستی رہا ذکر کر دیا ہویا فرمایا میں میراج دی راک جس جنہ پہ بھی گیا ہس ہس کے مسکرہ مسکرہ کے میرا استقبال کیتا اللہ بھی مخلوق نے لیکن اللہ نے جس وئی میں نو جہنم دکھائی الح سخت بنا تنسان اللہ نے فرمایا دے کے بھی دے, دے نہیں اترے اور ختم نہیں ہوئی. اللہ فرما دینے اس جہنم تو آپ بھی بچ جاؤ اپنے بال بچے نو بھی بچا لو جا بالن اور ایندن انسان تے پتھر ہوں گے اللہ نے انہوں جو حکم دے دیتا ہے اورے مطابق کو چل رہے ہیں کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو ملائکہ اور ایمان انہی صحیح حت نظلیم کردیا ہوفی قدر فرشتوں تسلیم کر لیے تاکہ واہ نہ ایک دو سوال دوست نے کہ نماز باجماعت ادا کردے ہودین کرتے نے کچھ نہیں کرتے کیا نہ کرماز بھی درست اور صحیح نیکی ہر اوس عمل نو کیا جا سکتا ہے جیڑا اللہ دا حکم ہوے تے اللہ دے پیغمبر دی سنت دے مطابق کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حکم اللہ دا اودے تے عمل کرن واسطے نمونہ اور طریقہ پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حکم اللہ دا نہ ہوے تے پیغمبر دا نمونہ تے اس بارے اندر مل ہی نہیں سکتا کیونکہ پیغمبر تے آئے ہی اللہ کے احکام اللہ کے بندیاں تک پہنچا ہر عمل اندر سانو آپ کی سنت کا حکم دیتا گیا ہے کہ میرے پیغمبر کی سنت پہ چلو میرے پیغمبر کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کے بارے اندر خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی نماز اس طرح پڑھیا جے جس طرح میں مینو پڑھتے نو دیکھتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نماز پڑھ دیا دیکھا آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کا ایک موتا سی کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے نمازیاں کی ہر حرکت جہی اس طرح اللہ سامنے دکھا دے سن تاکہ اگر کسی کلو کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر دیں یہ دی تلیل ساڑھے پاس ایک ہے کہ ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ مسجد دروازے جو جس ولے اندر داخل ہوئے اونا دیکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکودی حالت اندر میں جماعت ہو رہی ہے اوہ اللہ نے بندے نے اوہ توی رکودی حالت اختیار کر رہی سے صافتہ کو اس رہی پہنچیا جس وی طرف اور ہر سا کا اللہ تیرے شوق نو تیرے لالچ اندر اضافہ فرماوے لالچ سی نا کہ اتو ربودی حالت اختیار کر زا دلہ ہو ہر سا کا دکھا دیا تا دروازے تاکہ اللہ اللہ تا اصلاح ہو جائے صحابہ نے آپ کے پچھے نماز پڑھیاں آپ نماز پڑھدیوں دیکھیا صحابہ نے نماز پڑھی تے رسول اکرم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی صحیح ایسی حدیث نہیں ملتی جی اندر رف الیدین نہ موجود ہوگئے نماز ہے شاء انشاءاللہ صحیح چار قریب سویب حکومت پڑھا سکنے ہوں, لکھا سکتے ہیں لکھنا چاہے کو چار سو تے رف الدین کے خلاف ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ رف الیدین نہیں کیتی آپ نے کنا بڑا پگتان اور جھوٹ ہے یہ جہے لوگ کہہ اللہ نے انہوں کو جواب لینا ہے اللہ نے اپنی بارگاہ اندر کھڑیاں کر دی اور انشاءاللہ شاء ابھی سارے اس عدالت اندر موجود ہوں گے سن رہے ہو گے دیکھ رہے ہوں گے انہوں کی حالت حالت زار جہے یہ بہتان لگاندے دیتے ہیں کہ شروع اندر آپ نے رف ال حکم دا سی کیونکہ لوگ اپنی بگلان اندر بت لے کے آ جاندے سن نماز پڑھنے کون نماز پڑھنا آ تھی؟ تھا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتزہ عبید ابد الرحمان ابن عوف ابو بلال اوق ابوالی رومی یہ نماز پڑھتے تھا نا؟ کہ اے کی سن کہ یہ بت کی کے سن بلرام کا یہ تو بہتان واپتان صحابہ کے ہو سکتے اللہ دی عدالت اندر یہ مقدمہ پیش ہونا انشاءاللہ اور جنہوں نے یہ بہتان لگایا ہے وہ انہیں جواب منگیا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کائنات اندر شاید اس کو بڑا کوئی نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر جنیا نماز پڑھیا نے جن رکوع کیتے نے اور جن رکوا کو آپ اٹھے نے کوئی ایک بھی رکوع ایسا نہیں جیسے اندر کا کوئی نہ کیتی کی حدیث انشاءاللہ شاء اللہ دکھا سکتے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رفری دین کرتے رہے اللہ تعالی حتی اللہ ملاقات ہو گئی اللہ نے بلا لیا آخری نماز جہی وہ رفتان ہے یہ شروع اندر حکم دیتا دا پھر جب وہ بت لیا ہونا چھڑ دیتے ادو منسوخ کر دیتی نوزب اللہ کہ وہ بت کوئی گوند لی یا کسی چیز نہ چپکائے ہوئے ہوں سن کہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہیں لگیا نہیں سن گرتے رکو جان لگے ہی گرتے سن جدوں نماز شروع کرنی ادو تے سارے ہاتھ چکن سے متفق آنا کوئی بھی ایسا نہیں جڑا ہاتھ نہ چکا ہوئے ادو بت نہیں سن گرتے یہ ای بات اینی جھوٹھی ہے کہ یہ جنگ بھی مذمت کیتی جائے تھوڑی مسئلہ جڑا پوچھا گیا ہے کہ کیا رفلی عدین نہ کرنے والے دی نماز صحیح ہے او دی نماز اللہ دے رسول دی سنت دے خلاف ہے کہ کوئی بھی عمل جڑا سنت کے خلاف ہویا اللہ نے وہ قبول نہیں کرتا تو عمل جڑا سنت کے خلاف ہویا تو ہوگا فرمایا او او دے ممتے ماریا جائے گا. اللہ فرمایا اے میرا حکم نہیں میرے پیغمبر دی سنت کے مطابق نہیں جا جا حکم ہے جہی سنت کے مطابق ادھر جا کے یہ لائن سنو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے